بسم اللہ الرحمن الحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام را کتاب اللہ علیہ کل من الظلمات الى النور اتنے ربهم الى صراط عزیز الحمید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 وہ خدا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور کافروں کے لیے عذاب سخت کی وجہ سے خرابی ہے الدین الحت دنیا الدون سب وبون وجہ الافی بولا دن بعد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 وقد اوسلا موسا بھی آیا تین قوم کا مینماتی علن نوری وکر ملک لیا تل کل سب شکو اور ہم نے موسا کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریخی سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ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 بل بگی ناتی فودو ای دفی افواہ فودو ای دیا ہمفی افواہیم و کارو افونا بل تم بل تم بھی وہ ان لفی شکیم رو ننا لفی شکیم روننا الہ ہی بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے یعنی نوہ اور آد اور سمود کی قوم اور جو ان کے بعد تھے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 ید کل کھلوبی کفلا أَجَلٍ کو لو إن تم بس میسو ن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 وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں لیکن خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کا احسان کرتا ہے اور ہمارے اختیار کی بات نہیں کہ ہم خدا کے حکم کے بغیر تم کو تمہاری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیں اور خدا ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ اور ہم کیوں کر خدا پر بھروسہ نہ رکھیں حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے دین کے سیدھے رستے بتائے ہیں اور جو تکلیفیں تم ہم کو دیتے ہو اس پر صبر کریں گے اور اہل توکل کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين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 مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا مسلسب لال بن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راہ کسی ہے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 وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ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 وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فلا ولوموا انفسكم ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا کم بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي تم بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ ماں اش إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا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 اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا اور میوے دیتا ہو اور خدا لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے وہ مسل کلیم خوبیسطن خوبی قو اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کی ہے نہ جڑ مستحکم نہ شاخیں بلند زمین کے اوپر ہی سے اخیڑ کر پھینک دیا جائے اس کو ذرا بھی قرار و سبات نہیں یو سب اللہ بل قول ثابت فل حیاتی دنیا و فل آف وین ویش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 اور اپنی قوم کو تبہائی کے گھر میں اتارا جہنم یصلونہا و بئس القراب وہ گھر دوزخ ہے سب ناشکرے اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلی قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار اور ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کیے کہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کریں کہہ دو کہ چند روز فائدے اٹھالو آخر کار تم کو دوزت کی طرف لوٹ کر جانا ہے قُل لِعِبَادِيَا الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ صلی وسلم میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں اور اس دن کے آنے سے پیشتر جس میں نہ آمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی ہمارے دیے ہوئے مال میں سے در پردہ اور ظاہر خرچ کرتے رہے اللہ خلقاتی رزق القم و سب خولی تجری یا فل بحری امریگی وہ سب خواہا خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا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 کہ دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ الله لا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّا اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو انائت کیا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 دبت کل محمال فج الف ادتم منس فج الف ادتم مین سیم وزم مینتم واطل اللہ یشکون اے پرتار میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لابسائی ہے اے پروردگار تاکہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں ربنا انك تعلم ما نخفی وما کرے وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ اے پروردگار جو بات ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے اور خدا سے کوئی چیز مخفی نہیں نہ زمین میں نہ آسمان میں الحمد للہ اللذی وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقِ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 ولا تحسبن الله غافلا عما عم يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار اور مؤمنو مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں خدا ان سے بے خبر ہے وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب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 سم تی ملابو فیل نو فیل وبنا الا اجل قریبی نجیب دعوت نجیب دعوت کبھی س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 ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور ان کے منہوں کو آگ لپٹ رہی ہوگی لیزی کلسم کے سب اللہ سریع الحساب یہ اس لیے کہ خدا ہر شخص کو اس کے امال کا بدلہ دے بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے